کوئی مصیبت ناؤ پہنچت مگر اللہ کے حکم سے اور جو اللہ پر امان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت فرما دے گا اور اللہ سب کچھ جانتا ہے